اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته اجمعين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ كَيِّمْ قَدِيرٌ سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسْتِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِلْتَّانِ يَفْطَهُ طَوْلِ آمين يا رب العالمين مومنك استفاد فرقفتقوه رئيه پہلے ایمانیات کا ذکر ہوا تھا اب اس ایمان کے عملی تقاضے پھر وا جو مومن ہوتا ہے اس کے عمل میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی وہ کس قسم کا شوہر ہوتا ہے کس قسم کا باپ ہوتا ہے کس قسم کا بیٹا ہوتا ہے کس قسم کا پڑوسی ہوتا ہے جب وہ غریب ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کس قسم کا ہوتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب وہ پیسے والا ہوتا ہے تب اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بحثیت بیٹے کے اور بحثیت باپ کے اور بحثیت چور کے اور اس طرح دیگر جو ان شاء اپنے موقع پر ذکر کریں گے پڑھتے چلیں گے پچھلے خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ اسلام اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ اسلام نام ہی سبمیشن کا ہے سبمٹ کرنے کا ہے سرنڈر کرنے کا ہے ترک کر دینے کا اپنی مرضی اپنا اختیار و ماکان علیہ محمن وال محمین رسول امر ائون لَهُمُ الخی مِنْ رحیم اپنا وہ چائے ترک کر دینا بارہذا رغبت یہ ہے مومن کی شان ایمانیات میں جسے ایک بندہ مومن کو اپنی زندگی کا جزب بنا لینا چاہیے اپنے ایمان کا جزب بنا لینا چاہیے جس کا ورد کرتے رہنا چاہیے جس پہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ للہ ہم سماوا تو ہمارے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے یہ اس کی تخلیق ہے خود بخود نہیں بنا ہے اس نے بنایا ہے جو کچھ بھی پھول کے اندر خوشبو ہے تو اس کی اپنی نہیں اللہ کی بنائی ہوئی وہ بھی اللہ کی چیز ہے اسی طرح ہماری یہ جو آنکھیں ہیں آنکھ کا کرینہ ہے یہ بھی اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے اور پھر اس کے اندر جو روشنی ہے یہ بھی اس کی عطا کی ہوئی ہے جس طرح وہ دیتا ہے اسی طرح واپس بھی لیتا چلا جاتا ہے تو کائنات میں ریت کے ذرے پر بھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے یہ اس کی تخلیق ہے وہی اس کا مالک ہے معاف استماوا دافی طور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے زندہ ہے مردہ ہے ہمارے لیے وہ مردہ ہے اللہ کے لیے مردہ نہیں ہے وہ اس کا اسی طرح حکم مانتا ہے جس طرح کسی زندے کو وہ حکم دیتا ہے اور ماننے کا مطالبہ کرتا ہے اور غالباً پچھلے دس مئی کو ہو چکا ہے کہ سورج اور چاند یہ بھی مسلمان ہیں اس کا حکم مانتے ہیں جو اس نے روٹ ان کا مقرر کر دیا ہے اس روٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا جیسے ہمارا مقرر کر دیا صراط مستقیم ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر وہ تھوڑی سی اٹانمی ہے ہمیں اس نے اختیار دیا ہے پیدا کرنے کے بعد اما شاہ و اما کپور تمہارا امتحان یہ ہے کہ چاہو تو شکر گزار بنو چاہو تو ناشکرے بن جاؤ میں نے تمہیں کس حال میں پیدا کیا کیا کیا نعمتیں دی شکر گزار بنو گے تو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو ناشکرے بنو گے تو اپنی مرضی سے استعمال کرو گے لیکن کتنے دن استعمال کر لو گے شکر گزار بنو گے تو ہم تمہیں اس سے بہتر عطا کریں ازنا رب لکر تم لازی تمہارے رب نے یہ بات ببانگے دہل کہہ دی ہے ازنا ہوتا اعلان کر دینا اسی سے بنا ازان وہ ازن فنڈا سے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تمہارے رب نے یہ آزان دے دی ہے یہ اعلان عام کر دیا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں لائن شکرتم کر تو کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے ریت کا ذرہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہم نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے وہ انالا وارثن اور ہم اس کے وارث پیچھے ہم ہی رہ جائیں گے تم سارے میری میری کرتے کرتے اسی کے اندر چلے جاؤ مینہا خلقنا حکم وفیحا نئی دکم وہ ہم اس کے وارث ہیں یہ ہماری ہے تمہاری نہیں ہے تمہیں ہم نے دی لیز پر دی پٹے پر دی کسی کو ساٹھ سال برتنے کے لیے دی ہے کسی کو چالیس سال برتنے کے لیے دی ہے کسی کو تیس سال کا پٹا ملا ہے جتنی جتنی لیز لے کر آئے اتنا استعمال کرے گا اس کا حساب دے گا جب ساتھ آتا تو زمین لے کر نہیں آتا اور جب واپس جاتا ہے تو زمین لے کر نہیں جاتا جیسا ننگا آتا ہے ویسا ننگا چلا جاتا آتا تو بھی اس کو کوئی کپڑے میں لپیٹتا ہے جاتا تو بھی کوئی لپیٹ کر بھیجتا ڈیٹ سال یہ ہے تمہاری متا جس کے لیے تم نے ساری زندگی گوا تو بندہ مومن اس چیز کا ورد کرے پکا لے جما لے دھیان اس پر رکھے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوا کرتے تھے کوئی مہمان آئے اور ان کے بچے کھیلوں تو پوچھتے ہیں یہ بچے آپ کے تو پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا مال ہے ان للہ ہے للہ ہے ما فا و معا فلا بندہ مومن پر جب مصیبت آتی ہے کوئی چیز اس سے لی جاتی ہے جوان بیٹا ہے بہت ہو گیا کیا کہتا ہے ان للہ ہم سارے اللہ کے ہیں وہ بھی اللہ کا تھا اللہ لے گیا میرا حق نہیں مارا اللہ نے میرا لے کر نہیں گیا ہے اللہ کا ہی تھا اپنی چیز لے کر گیا میں بھی اللہ کا ہوں کل مجھے بھی لے جائے گا احمد جو لے کر گیا وہ اللہ کا تھا اور جو باقی ہے وہ بھی اسی کا مخضا اللہ نے جو لیا احمد وہ اللہ کا تھا اپنی چیز لے کر گیا جب بیٹا فوت ہوا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور نے تعزیت یہ کی مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کی دولت چلی جاتی ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے میرا کیا گیا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں اس کچھ میں انسان اپنے آپ کو بھی شامل کرے جس طرح چاند اللہ کا ہے سورج اللہ کا ہے مریخ بھی اللہ کا ہے اسی طرح یہ گولا بھی اللہ کا ہے یہ زمین بھی اللہ کی ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے نہ کو لے کر آیا تھا وہ اس زمین پر آیا تھا زمین لے کر نہیں ہے. یہ زمین اسی طرح اللہ کی ہے جس طرح سورج اللہ الاحل الخلق والم اسی طرح تیرا بدن بھی اللہ کا ہے لہذا اسے اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال اس, اس پر سے اپنی مرضی کا قبضہ چھڑاؤ یہ تمہاری مرضی کا جو جن چمٹ گیا نا اس بدن کو اس جن کو دور کرو للہ ہے معافی سماوات واف لب کے یہ بدن بھی اللہ کا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے ایک آدمی ہے اس کے قبضے میں ہے ہی پانچ فٹ کی جگہ ہے اس نے وہاں اپنی مرضی چلا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس آدمی کے قبضے میں اگر پانچ لاکھ مربع میل کا علاقہ بھی ہوتا تو اسی کی مرضی چلتی کسی کے قبضے قدرت میں ہے کسی کے اندر زیادہ کسی کے قبضے میں علاقہ ہے دو چار لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے وہ وہاں اپنی مرضی چلا رہا ہے اپنی مرضی کے قوانین نافذ کر رہا ہے اپنی مرضی پہ وہاں چلا رہا ہے ہم کہتے ہیں جی وہ تو بہت برا ہے اسلامی قانون نہیں لا رہا میرے پاس یہ پانچ فٹ ہے میں نے اس پر کتنا اسلام نافذ کیا ہوں مسئلہ تو یہ جس طرح وہ پانچ لاکھ مربع میل اللہ کا ہے یہ پانچ فٹ بھی اللہ کا ہے میرا امتحان اس پر لیا جا رہا ہے اس کا امتحان اس پر لیا جا رہا ہے مجھے تو توجہ اس پر مرتکز رکھنی چاہیے کہ میں نے اس کا قبضہ اللہ کو دیا ہے کہ نہیں دیا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے تیس روپے کھا جائے تو وہ مجرم نہیں ہوتا اور کوئی تیس لاکھ آ جائے تو وہ مجرم ہوتا ہے اور کرپٹ ہوتا ہے جس کا بس دو روپئے کے ٹکٹ پر چلا ہے اور اس نے وہ ٹکٹ نہیں لیا وہ بھی کرپٹ ہے اور جس کا گاؤں دو ارب پر لگا ہے وہ دو ارب کھا گیا ہے وہ اپنی جگہ کرپٹ ہے بات تو پہنچ کی ہے کہ کس کی کتنی ایکسائس کتنی اماؤنٹ تک ہوئی میرا زور دو روپے کے ٹکٹ تک چلا میں نے وہ چلا لیا ثابت کر دیا میں نے اپنی نیت سے کہ اگر میرے قبضے میں دو ارب بھی ہوتا تو میں کھا جاتا ہوں. ہم یہ تو کہتے ہیں فلاں بھی کرپٹ ہے اور فلاں بھی کرپٹ ہے اب یہ فیشن ہو گیا ہے کبھی ہم نے دیکھا ہم کتنے کرپٹ ہیں کوئی ملک کا کھا جاتا ہے کوئی کسی کینٹین کا کھا کر بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی سپر مارکیٹ کا کوئی کسی سٹور کا دبا کر بیٹھا ہوا ہے یہ کرپشن نہیں میرے بدن سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ کیا ہے اگر کسی نے دو چار ہزار گز کا پلاٹ جبت کر لیا دبا لیا اپنی اتارٹی سے کام لے کر تو سپریم کورٹ میں کیس چلنا شروع ہو گیا کہ جی پلاٹ کیس میں نے پانچ فٹ دبا لیا تو مجھ پر مقدمہ کوئی نہیں چلے گا کیوں یہ جرم کوئی نہیں ہے اس پر اپنی مرضی چلاتے ہو تو یہ تم نے دبایا ہوا ہے یہ غبن ہے یہ کرپشن ہے یہ تیرا نہیں تھا یہ کسی اور کا ریلوے کی جگہ دبا لے تو کرپٹ اللہ کی دبا لے تو نیک پاک بہت مشکل ہے یہ قبضے چھوڑنا بہت مشکل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی کہ خالی اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں دیے رکھا جذبات ابھرتے رہے آتے رہے امٹ امٹ کر آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابا پیارے نہیں تھے وطن وہ گلیاں پیاری نہیں تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پیارا نہیں تھا ہجرت کی تو مرمر کے دیکھتے تھے اور جہاں مکہ نظروں سے اوجل ہو رہا تھا کھڑے ہو گیا کہنے لگے مکہ تو مجھے دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ دیرا مگر تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دے نبی کو بھی وطن پیارا ہوتا باپ کو چھوڑا وہ جو بیٹے کی محبت کے جذبات تھے ان کے آگے بند باندھ دیا یہ تیرا باپ ہے لیکن رب کا دشمن ہے اور ماں کی سوکن بیٹی کی سہیلی کبھی نہیں ہوتی فلم تب انہ ادب اللہ تبرامن جب اسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اس سے کنارہ کشی کر لی تبرامن علامہ برات کر دیا انی برا امن کا حال ابا میں تج سے بری کوئی ناتا باقی نہیں وطن کو خیر بات کہہ دیا ساری زندگی امتحانوں میں گزری حضرت ابراہیم برائید. ہر جگہ انہوں نے یہی اعلان کیا کہ میں سالم رب کا ہوں ثالم رب. پورے کا پورا جو اللہ نے تقاضا کیا نا ادخوفی سل میں کا, کا اللہ کا ہے جس طرح اللہ نے کہا نا کہ اپنی وراثت جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم کرو کسی کے حصے میں سو آتا ہے یا ہزار آتا ہے یا لاکھ آتا ہے اس کے حوالے کرو یہ اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ وہ سو کو ہزار اور ہزار کو دس ہزار کیسے بناتا ہے لیکن اس کا حق اس کی تلی پہ رکھو کم تمیر کو تھوڑا ہے یا زیادہ باندھو وہ نہیں کہتے دبالو اسی طرح جو بیٹیوں کا حق ہے جو بہنوں کا حق ہے وہ باپ کی وفات کے بعد ان کے حوالے کرو یہ نہیں کہ تمہارے ہی قبضے پر اور بہن کو تم مجبور کر رہے ہو وہ وڈرا کر دے اور تمہیں لکھ کے دے دے کہ میں نہیں لیتی زمین کی پیسے کی محبت تو تب اس میں آئے گی نا جب اس کے حوالے ہوگا تو آپ نے حوالے ہی کوئی نہیں کیا تو جس طرح یہاں وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو تھوڑا ہے یا زیادہ اس کے حوالے کرو اسی طرح اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جس کے قبضے میں پانچ فٹ ہے وہ پانچ فٹ کا قبضہ چھوڑے جس کے قبضے میں پانچ لاکھ مربع میل ہے وہ پانچ لاکھ مربع میل کا قبضہ چھوڑے کل لا یہ سارے قبضے گروپ توڑو للہ ہم آف اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں بھی ہے کوئی آدمی آکسیجن کے بغیر جی کے دکھائے نافرمانی کرے یہاں سیدھے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اصول بنائے ان کی تو تم پابندی کرتے آنکھوں کے بغیر دے کے بتائے اور کانوں کے بغیر سن کے دکھ یہ جو کچھ ہے مال اولاد ہماری صحت جوانی توانائی یہ سب اللہ کا ہے ہمیں اس نے امانت کے طور پر دیا ہے معدود وقت کے دیا اور پھر لے لے جو آج ہے وہ کل نہیں ہو اور جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوے دھیرے, دھیرے آتی ہے دھیرے دھیرے چلی جاتی یہ اللہ کہ تمہارا کچھ بھی نہیں جب تم خود ہی اپنے نہیں ہو تو پھر تمہارا کیا ہے غلام کی کوئی ملکیت کوئی نہیں ہوتی یہ بڑا طے شدہ اصول ہے ایک جوتی کا مالک نہیں ہوتا غلام جب وہ اپنے بدن کا مالک نہیں ہے تو اس کی ملکیت کیسی ہے غلام غلام ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا جو مالک ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا یہ بات نوٹ کریں غلامی کے اندر ملکیت کوئی نہیں ہوتی ملکیت اسی کی ہوتی ہے جو آزاد ہو جاتا جب آزاد کر دیا جائے غلام تو پھر وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے اپنی زمین خرید سکتا ہے تجارت کر کے ورنہ اس کا کچھ نہیں ہے وہ سارا دن باہر مزدوری کرے اور لا کے سارے پیسے مالک کے قدموں میں رکھ دیں یہ غلام کا کام ان پیسوں میں سے مالک چاہے تو اسے تین روپے گز والا کپڑا لے کے دے چاہے تو تیس روپے گز والا لے کے دے اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار بھی غلام کو نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام عابط غلام ہو تو پھر مرضی کیسی ملکیت کیسی ہے غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی یہ طے شدہ شرعی نقش ہے کہ غلام کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی اور جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ غلام کوئی نہیں ہوتا تم فیصلہ کرو تم ہو کیا مالک ہو کے غلام ہو, ہو تعین کرو آدمی سب سے پہلے جہاں جاتا ہے وہاں اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ اس کا وہاں پر سٹیٹس کیا ہے کسی دفتر میں جاتا ہے کمپنی میں جاتا ہے پہلے پوچھتا جی میں ہیلپر ہوں یا میں مزدور ہوں یا میں فارمین ہوں پہلے کنٹریکٹ میں پہلا تعین یہ ہوتا ہے نا کہ میں کون ہوں میسن ہوں کارپینٹر ہوں فارمین ہوں انجینئر ہوں چوکی دار ہوں کہیں پر میں کون ہوں اس کون کے جواب میں تنخواہ بھی مقرر ہوتی ہے اس کون کے جواب میں جگر فیسلٹیز بھی ملتی ہیں اس کون کے جواب پر تمہارا ٹائم بھی ڈیپینڈ کرتا رب کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہوئے کیا تعین کروایا تم نے ہو اور یوں مالک ہو یہ غلام ہو کیا غلام سچی بات تو یہ کہ غلام ہو خود کو ردو بدل کر لیا تم نے وہ وائٹنر فیر کے اوپر دوبارہ ٹائپ کر لیا مالک تم لارڈ نہیں ہو لارڈ وہی ہے تم لینڈ لارڈ بھی نہیں ہو لینڈ لارڈ بھی وہی یہ جو تجارتیں کر رہے ہو نوکریاں کر رہے ہو تم یہ اس غلام کی طرح ہے جو اپنے سارے دن کی کمائی لا کے اپنے مالک کے قدموں میں ڈال دیتا ہے مالک کا تھا ڈھائی پہ رکھ دو یہاں ساڑھے ستال میں اٹھا لو کی مرضی وہ کہے سو کا یہی رہنے دو سو کا سو یہی رہنا بہت ضروری ہے ایک قدم اٹھانے سے پہلے بھی اس چیز کا تعین بہت ضروری ہے کہ آپ ہیں کیا یہاں خود بہت آ گئے آپ جس طرح گردے میں پتھری بنتی ہے اس طرح بن گئے ہو یا کسی نے بنایا ہے جب جو چیز تم بناتے ہو تمہاری مرضی ہوتی ہے تمہاری ہوتی ہے اپنی قیمت پر بیچتے ہو تمہیں رب نے بنایا ہے تم اس کی ملکیت ہو وہ تمہارا مصور ہے خان اللہ الخالق البارئ المصور تمہارا اسکیچ بھی اسی نے بنایا کسی سے مدد نہیں لی کوئی انجینئر نہیں بلایا تمہاری ماں سے نہیں پوچھا تمہارے باپ سے نہیں پوچھا اس نے اسکیچ بنایا اس نے ارادہ کیا بنانے کا میں فلاں قسم کی تصویر بنانے جا رہا تمہارے باپ سے پیسے نہیں لیے تمہاری ماں سے پیسے نہیں لیے میں تمہیں بیٹا دینے جا رہا گوشت کا ٹکڑا نہیں کاٹا کس سے پیدا کیا ممنی کون سی باپ کے بدن میں سے انجیکشن کے ذریعے نہیں لیے یومنا وچ واز فائلڈ برباد کر دی گئی تھی ضائع کر دی گئی تھی کچرے میں سے چنڈی اس سے پھر مرد بھی بنایا ہے عورت بھی بنائی پھر کتنی خوبصورت تصویر کشتی تھی. کوئی مائی کا لال اس میں خامی نہیں نکال کوئی کہہ دے کہ ناپ یہاں اچھی نہیں لگتی گردن کے پیچھے ہونی چاہیے تھی تو کہہ سکتا ہے جہاں جہاں جو چیز اس نے جہاں اسمبل کیا وہاں سے ہٹاؤ گے تو ساری تصویر بدسورت ہو جائے کسی کا صرف یہ ہونٹ نہ ہو کٹ جائے باقی رنگ بھی خوبصورت ہو چٹا ہو ناک بھی اس کی پتلی ہو آنکھیں بھی اس کی موٹی ہو خوبصورت نہیں لگتا ڈر لگتا ہے دیکھ پھر رنگ بھی اس نے بھرا ہے وال مسود ہے اس نے طے کیا کہ اس کو کالا بنانا ہے چٹا بنانا ہے جس کو چٹا بنایا ہے گوڑا بنایا اس کی ماں سے ایکسٹرا چارجز نہیں لیے اس نے طے کیا ہے کیا بنانا ہے تو تم کیا ہو بنے کسی کی مرضی کے ہو ناک کسی نے چنی ہے آنکھیں کسی نے چنی ہے کان کسی نے چنے ہیں بال کسی نے چنے ہیں چال تمہاری کسی نے چنی ہے پیدائش کا وقت کسی نے چنا ہے پیدائش کا مذہب کسی نے چنا ہے کہاں تمہاری مرضی استعمال ہوئی ہے کوئی جگہ تو بتاؤ نا جہاں تمہاری مرضی استعمال ہوئی ہو تم سے کسی نے پوچھا ہو بنانے میں تو اس نے پوچھا نہیں تو چلانے میں تم سے پوچھے گا کہ کیسے میں اس کو ڈرائیو کروں کیا قانون بناؤں اس کے لیے تم اللہ کے ہو کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے کسی کی راہ ریت کے ایک ذرے پر بھی ملکیت نہیں ہے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے یہ بندے مومن کا ایمان بن جانا چاہیے جب یہ بات ہو جائے گی تو اگلے مرحلے سارے آسان ہو جائیں گی بدن کٹے گا کوئی پرواہ نہیں کس کا تھا اسی کا تھا اس نے چنا تھا چند سیکنڈ دیر ہو جاتی تو یہ مر جاتا چنا اس کیڑے کو کیا بنایا آج کٹانے کی باری آئے تو درد ہوتا ہے تمہیں ادھار دیا تھا اس نے یہ ادھار اس نے واپس لینا ہے میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو بہت کم امید تھی بچنے کی فالج کا اٹیک ہوا تو دھڑ نچلا جب ان کا بے جان ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ نچلے دھر سے جان نکل گئی اب اوپر والے کی باری ہے تو رو رہے تھے ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا کہنے لگے بندہ ادھار تو بڑی خوشی خوشی لیتا ہے لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو روتا ہے پتو رہتا ہے تو خوشی مناتے ہو یہ ادھار ملا ہے جیسے لونڈ والے بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب تیس چالیس ہزار لے کے جیب میں ڈالتے ہیں جب قسطیں دینے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے پھر پھر چڑتا ہی چلا جاتا ہے اترتا نہیں کچھ وقت بڑی ٹھنڈک سینے میں آتی ہے جب وہ پانچ پانچ کے نوٹ آتے ہیں دسی ہاتھ میں تو کہتے ہیں میرے سارے مسئلے حل ہو گئے حالانکہ وہ دلدل میں اتر گئے آج تک سوچ کے ذریعے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا مسائل پیدا ہوئے تم اس نے ادھار دیا یہ بیٹا بھی ادار دیا یہ بیٹی بھی ادار دیا تم خود بھی ادارے ہو تمہیں بھی اس نے واپس لینا ہے نے کیا پیاری پیاری بات یہی کہ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے دل ہے سو چیز تیری جہاں ہے سو مال تیرا یہ تو تیری چیز ہے تج سے پیاری کیسے ہو سکتی ہے ہم کو حکم تو کر دیکھ یا جس نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو ایک ہی اس نے دی تھی ایک ہی میں نے واپس دی وہ صحابہ کی طرح رو رو کے کاش سو جانے ہوتی میں سچ سو جانے لگتا پیا کمی کہ جب مال پر سے قبضہ ختم ہے تمہارا امتحان ہے یہ ملکیت ایک سراب ہے سراب خواب ہے یہ خواب آج اس کا مل لگ رہا ہے تمہارے ان بدنوں کا یہ مٹی کی ڈھیری آج اس کا اتنا ریٹ لگا ہوا ہے اتنی قیمت تھی اور کل یہ کچھ بھی نہیں رہے وہ جو کہتے ہیں کوئی صاحب سے خواب دیکھ رہے تھے ایک بیل ہے ان کے پاس بیچ رہے تھے یہ ہزار روپیہ مانگ رہے تھے وہ آٹھ سو دے رہا تھا بیس لمبی ہو گئی ان کی آنکھ کھول گئی آنکھ کھلی تو فوراً آخیں بند کر کے کہنے لگے آٹھ سو ہی نکالو اب پتا چل گیا نا میرے قبضے میں کوئی بیل نہیں تھا یہ آٹھ سو بھی لاکھ ہیں یہ بھی میرا منافع ہی ہے تمہاری جب وہ آنکھیں کھلے گی نا تمہیں پتا چلے گا وہ ملکیت خراب تھی اس وقت تم کہو گے دو آٹھ سو ہی نکال لو لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں جواب دیا جائے گا تمہارا ہے کیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں جو تین روپے کی بنیان تم نے پہنی ہوئی ہے نا وہ بھی اگلے پھاڑ کے اتار لیں بڑے صاحب بنے پھرتے تھے صاحبِ جائیداد پھاڑ کے ضائع کر دیں گے کوئی نہیں کہے گا اس نے نئی لی تھی بےچارے پہنی رہنے دو کیوں اس لیے کہ جو پہن کر نہیں آیا تھا بنیان ننگا آیا تھا اسی طرح جانا چاہیے اور اس کے دونوں ہاتھ باہر رکھ دو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے جو کچھ بھی ہے آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے اس کا مول لگا ہوا ہے جیتے جیس کا سودا کرو اور سب سے بڑا خریدار کون ہے اللہ چیز بھی اسی کی کیا بات خود ہی دے کے خود ہی خرید رہا صرف مرضی کا سودا ہے صرف مرضی دیکھنا چاہتا ہے وہ باقی کچھ بھی نہیں کافر دبا کر بیٹھ جاتا ہے سمجھتا میری ہے مومن نہیں سمجھتا میری ہے مومن تو کہتا ہے اللہ ہماف استماوا دے لاہو ماف استماعت ہر چیز اس کی میں بھی اس کا لہذا جب یہ اس کی ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ یہ کہاں خرچ کرنا ہے کمپنی والے بتاتے نا گاڑی کہاں لے کر جاؤ ڈرائیو آپ کر رہے ہوتے ہیں مرضی ان کی ہوتی ہے نا کہاں جانا ہے کہاں لے کر جانا ہے کبھی وہ بھیج دیتے ہیں کبھی بداجاج بھیج دیتے ہیں کبھی لیوا بھیج دیتے ہیں تم چلاتے ہو حکم کا چلتا ہے جب نماز کے لیے وہ بلائے تو تمہارا کام ایسے ڈرائیو کر کے مسجد میں لے کے آؤ یہاں ڈیوٹی لگی ہے اس کی نہیں لاؤ گے نافرمانی ہوگی نا اسے حق ہاں حاصل ہے نا ٹرمنیٹ کرنے کا کہ نہیں دیتے بلدیہ کے فرمین کو دیتے اور ہم کو نہیں دیتے حق زبردستی کے مسلمان بننا چاہتے ہو یہ دنیا میں تو چل جاتی آخرت میں زبردستی نہیں چلے گی آخرت میں تو وہی مسلمان ہوگا جو مسلمان ہوگا دو نمبر مال چھان کر الگ کر دیا جائے گا جو من کمفید اللہ جی نے مولاقم دنیا میں مسلمانوں میں مکس رہیں گے آخرت میں نہیں آخرت میں ادھر پل کے ساتھ تو یہ ورد کے اللہ کا ہے میں بھی اللہ کا ہوں جو مال اس نے مجھے دیا ہے یہ بھی اللہ کا ہے جب گاڑی کمپنی کی ہوتی ہے تو پیٹرول بھی کمپنی کا ہوتا ہے ڈیزل بھی کمپنی کا ہوتا ہے اگر آپ اسے مس یوز کرتے ہیں جہاں کمپنی بتاتی ہے وہاں نہیں استعمال کرتے دوسری جگہ کرتے ہیں یہ بھی کرپشن ہے بعض کمپنیاں میٹر نوٹ کر لیتی ہیں لیکن بعض میٹر کی تار اتار دیتے ہیں میٹر وہیں کھڑا رہتا ہے وہ دبئی بھی گھوم آتے ہیں صبح جوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ یہ نہیں چلتا اس کی جو میٹر ریڈنگ ہو, ہو رہی ہے نا وہ تار تو الگ نہیں کر سکتے نہ دائیں والے کو الگ کر سکتے ہو نہ بائیں والے کو الگ کر سکتے یہاں گراہ بن رہا ہے یہاں پر میٹر لگا ہوا تم الفظ رقیب ال تو تمہارے قبضے میں جو ہے سب سے پہلے وہ چھوڑو یہ ہے سب سے پہلی اور ابتدائی بات پہلے اپنے آپ سے چھڑاؤ قبضہ اس پانچ فٹ کا چھڑا کے قبضہ رب کے حوالے کر دو رب کے کنٹرول میں دے دو آپ دیکھیں وہ پاس فائنڈر جو بھیجی تھی انہوں نے مریخ پر اسے انہوں نے فیڈ کر دی یہ بات غلطی سے کہ جب تمہیں یہ خدشہ محسوس ہو کہ تمہارا وجود خطرے میں ہے تم الٹنے جا رہی ہو تم اپنے آپ کو جام کر لو لوڈ سٹل پوزیشن پہ کر لو فیڈ کر دی انہوں نے وہ کام کرتی رہی وہاں پر ایک چٹان پر چڑھایا انہوں نے جب وہ چڑھ گئی تو اسے محسوس ہوا کہ میں الٹ جاؤں گی اس نے اپنے آپ کو وہیں جام کر لیا یہ کمانڈیں دے دے کے تھک گئے اس نے کہا نہیں جو پہلی دی ہوئی تھی نا جام کر لینا مجھے وہی منظور اب کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا وہ وہیں کھڑی ہو گئی اب کیوں اس کے وجود کو خطرہ ہے تمہیں یہ کمانڈ دی گئی بیوی بی کہے یا بچہ کہے ماں کہے یا ابا کہے جب تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ تم رب کی نافرمانی کی کھائی میں گرنے والے اپنے آپ کو جام یا میں نزواج کو مولاد کم ادو اللہ کم فائدہ رو وہ لاکھ کمانے دے اما بتیس دھاروں کے واسطے دے بہت بڑی کمانڈ ہے ہلنا نہیں ہے وہ جو پہلی کمانڈ ملی ہوئی ہے پلا توتے یہی ہے نا کسی کی تابے پھر نہیں کرنی میری کمانڈ رکھنی ہے جام ہو جانا ہے ایک قدم نہیں اٹھے گا آپ کیوں یہ قدم رب کی نافرمانی میں اٹھانے اور یہ گاڑی رب کی ہے یہ بدن رب کا ہے مجھے استعمال اس کے حکم کے مطابق کرنا اسی سی چلا لیں جو جب اس کا قبضہ چھوٹے گا تو یہ بات آئے گی نا جب تک میں سمجھتا رہوں گا یہ میرا ہے تو میری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جب یہ آپ کا ہے تو آپ کی مرضی چلنی چاہیے اللہ کا ہے تو اللہ کی مرضی چلنی چاہیے یہی پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ لا الہ ہے کہ کوئی نہیں جب آپ لا الہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بدن کا مالک کوئی نہیں ہے میرے سمیت سوائے اللہ لیکن اگر آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو آپ اپنے اس دعوے کی تکلیف کر رہے ہیں نہیں میری مرضی بھی تو ہے یا بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ٹوٹلی انکار کر دے اس سے زیادہ غصہ اللہ کو اس پر آتا ہے جو کچھ مان لے اور کچھ نہ مانے اس پر رب کو سب سے زیادہ غصہ آ جو کافر ہے اس نے تو مانا ہی نہیں نا اس نے تو انکار کر دی اس نے اللہ کی اتھارٹی ہی نہیں مانی اللہ کو ہی نہیں مانا بات ختم ہو گئی اس نے اللہ کو مانا ہے لیکن اپنے سے چھوٹا مانا ہے یہ ہے اصل تو ہی نہیں تم ایسا مات دے دو میں شانتی کروں گا جنہیں میری مرضیاں سنت کرے گی رضا مندی دے گی ان پر عمل ہو جائے گا جنہیں میں ناقابل عمل قرار دے دوں گا میں ریجیکٹ کر دوں گا وہ داخل دفتر ہو جائے گا تیری مرضی نہیں چلے گی تو سب سے بڑی اتھارٹی پھر کون ہوا فائنل اتھارٹی کون ہوا رضا کس کی چل رہی ہے رب کا حکم کس کے سائنوں کا محتاج ہے کچھ مان کے کچھ نہ مان کے تو نے رب پر احسان نہیں کیا اس کے غصے کو بھڑکایا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ جن پر عمل کیا اس لیے نہیں کیا کہ تیرا حکم ہے اس لیے کیا ہے کہ میری مرضی نے سائن کر دی اوکے کر دیے اور جن کو نہیں مانا حکم تو وہ بھی تیرے تھے لیکن میرے اندر والے ادا نے انہیں پاس نہیں کیا ہے لہذا ان پر عمل کوئی نہیں ہوگا وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کریں گے تو کیا ہوا اناربو کو ملا یہی کہا تھا نا پھر نے نمرود نے کیا کیا اس نے دو قیدی منگوائے ایک نہیں منگوایا تھا کہ اس کو مار دیا ہو یا چھوڑ دیا دو قیدی منگوائے جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی اس کو بری کر دیا جس کو بری کرنا تھا اس کو مار دیا اس نے سزائے موت دے دی ثابت کر دیا اس نے کہ انا احی و امید دیکھو میری مرضی چلتی ہے کہ نہیں ایک جگہ تم نے گناہ کر لیا دوسری جگہ تم نے نیکی کی ایک جگہ تھی نے مار دیا دوسری جگہ تھی زندگی دی تو کیا دعویٰ کر رہا ہے انا ربو کو ملال مرضی میری چلتی کچھ مانے جاتے ہیں کچھ نہیں مانے جاتے ہیں فرمایا فتو مینون بے باد الکتاب تک کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کر دیتے ہو کچھ حکم مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے فما جزا یف ال کا اللہ خزون پہ لایا تھی دنیا و یا اشبدیٹو ڈگری ہے اشبد الزاد دنیا میں رسوائی تمہارا مقدر بن جائے اور بن گئی اس گولے کا دو تہائی حصہ ہمارے پاس ہے اس خشکی کا گلوب کے اوپر دیکھیں تو یہ جو گرین بیلٹ ہے سینٹرل ایشین ریاستوں سے لے کر افریقہ تک کس کے قبضے میں ہے جو کہتے ہیں لا الہ عل بہترین ریسورسز تمہارے پاس دنیا کا نائنٹی پرسنٹ پیٹرول تم دیتے ہو جفا کش قومیں تمہارے اندر ہیں دنیا کی کوئی قوم ان سے بڑھ کر جفا کش نہیں مین پاور تمہارے پاس نیچرل ریسورسز تمہارے پاس شمس کھجیون فی الحال سے رسوائی تمہارا مقدر بن گئی ہے تم کٹی ہوئی پتنگ جب سے کٹ گئے ہو جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے ہم بھی اللہ کے ہیں جمی بھی اللہ کی ہے میرے اوپر بھی رب کا حکم چلنا چاہیے اللہ نے کہا جو میری تخلیق ہے قانون کے جو میری تخلیق ہے اس پر حکم میرا چلنا چاہیے اللہ خل کو تخلیق اس کی ہے تو حکم اس کا چلنا چاہیے جو اپنی بلائی ہوئی ہے اس پر اپنا چلنا تخلیق اس کی ہے اور اسی تخلیق میں میرا بدن بھی شامل ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہم تو جائے گا تو اپنے نفس سے کشتی کرے اللہ کی اطاعت کے یہ کشتی کے بغیر قابو نہیں آتا سے ڈرانا پڑتا ہے وہ جو ایک صاحب بتاتے ہیں انہوں نے گھر میں قبر کھود کے رکھی تھی اپنی اسلح کے لیے بیٹھ کے لیٹ کے تو دبر کیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ میری جگہ آیا, یہاں میں نے آنا لوگوں نے اوپر پتھر رکھ کے پانچ فٹ مٹی ڈال دینی نیچے ڈیڑھ فٹ خالی فلاح ہونا ہے جس کے اندر میں کوئی سننے نہیں آئے گا کوئی دیکھنے نہیں آئے گا یہ جائز ان کا بیٹا جب زیادہ اصرار کرتا نا کسی ایسی چیز کے لیے جسے وہ افورڈ نہیں کر سکتے جب تک وہ رشوت نہ لیں یا نجائز ذرائع استعمال نہ کریں وہ چیز بیٹے کو نہیں دے سکتے تھے تو وہ اٹھا کے بیٹے کو قبر میں رکھ دیتے اور اوپر کپڑا لاتے بچہ قبر میں روتا ڈرتا ابو نکالیں وہ نکالتے بارو کہتے پتر میں نے تو نکال لیا نا مجھے بھی اسے ڈر لگتا جس سے تمہیں ڈر لگانا مجھے بھی اسی سے ڈر لگتا ہے اور میں نے تو تمہیں نکال دیا تم نے مجھے نہیں نکالا تم نے میرے اوپر مٹی ڈال دینی ہے اتر میں بھی میں اسے کروں میں اس میں جانا اسے ڈرانا پڑتا ہوں. اس کی حقیقت کھول کے اس کے سامنے رکھنی پڑتی حلالہ خالتو والا مٹی تو کسی کی تخلیق ہے کسی کا غلام ہے اس سے پوچھ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا پینا ہے کیا نہیں پینا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس سے پوچھ تیری ڈیوٹی کیا ہے وہ تجھے کیا چاہتا ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے تمام مطالبات کی کتاب کتاب حکیم قرآن کی چکل اٹھنے کے لیے جو مطالبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھا وہی مطالبہ مجھ سے وہی مطالبہ آج سے پچاس سال پچاس ہزار سال بعد بھی ہوگا مطالبات وہی ان میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کہ ہم پر اللہ نے زیادہ بوجھ لاد دیے ہوں ایسی بات بھی نہیں جو مطالبات ان سے تھے وہی وہ مجھ سے وہ بھی پورا کر کے رب کی رضا لے کر گئے ہیں اپنی مرضی قربان کی اپنی مرضی چھوڑی ہو اور میں فاروق رضانوں کا یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کافی دفعہ امیر المومنین تھے مارکیٹ میں گئے تو مچھلی کی خوشبو آئی تو ایک سڑپ پیدا ہوئی مچھی کھانے کی پیسے نہیں اس نے پلٹ کے کیا مشورہ دیا کہنے لگا ادھار لے لیں میرل مام نیند ہے کون انکار کرے جب ہوئے تو کہنے لگے میں کسی کے سامنے کیوں منہ کھولوں کیوں ہاتھ کل تو کیوں نہیں مانتا میرے تو تو میرا اپنا ہے تو نہیں مان رہا تو میں میں کہتا ہوں صبر کرو میں کیوں کسی سے مانگوں صبر کرو وعدہ کرتا ہوں جس دن پیسے ہوئے اس دن تمہیں مچھلی کھلا دوں گا اور اگر نہ ہوئے تو یہ وعدہ کرتا ہوں جنت میں انشاءاللہ شاء اللہ ضرور کھلاؤں جنت میں مومن کا پہلا کھانا مچھلی ہوگی نف سے انہوں نے کشتیاں کر کر کیسے گرایا تھا یہ بڑا اڑیل ہے نفسے ما ہم کم کرا فراؤن نہیں یہ بھی فراہون وہ مصر کا یہ یہاں اسپانچ پٹ کا فراؤن یہ یہاں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اللہ رسول سمیت کہتا میری میری انا والا غیری میرے سواب تیری؟ تیرا امتحان ہے بابا جو تجھے ملا ہے اس نے دیا تو نے اپنی تکنیک سے نہیں کمایا یہ ایمان بنا لے تجھ سے بہت زیادہ عقلمند لوگ دھکے کھا رہے ہیں ڈگری لیے اور تن پڑھے اپنا کارڈ بھی کسی سے پنچ کرواتا ہے اور چار ہزار گرم لے رہا ہے تو کون دے رہا ہے رب دے رہا تجھے دے کے آج مارا کیا رویہ اختیار کرسی سے لے کے آج ہے امتحان امتحان اقبال نے کہا نا کہ اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ایک بولبلا تیرا امتحان ہے اور آخرت میں تیرا نتیجہ سنایا جائے موت کے وقت تیرا پیپر لے کے رکھ دیا جائے سیل کر دیا جائے سیل کر کے تیرے گلے میں لٹکا دیا جائے یہ امتحان جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوگا یہ اولاد بھی آج تیرے پاس ہے کل یہ لندن ہوگی تو بلاتا بلاتا مر جائے گا یہ نہیں آئے گا آج یہ آخیں ہیں کل نہیں ہوں گی آج یہ جوانی ہے کل نہیں ہوگی آج یہ طاقت ہے کل نہیں ہوگی جس طرح بچپن میں دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کے ٹیک لگا لگا کے کھڑا ہوتا تھا ایک وقت آئے گا تو دیواروں کو پکڑ پکڑ کے پھر جا جی خالہ کا کم اللہ اللہ جی خالہ کا کم من تمال دو پن کنوا من کنوا تن دو و شیبا پھر تو شیبا آ جائے گا کوئی نہیں پہچانے گا آج کا یہ شیبا کل کا وہ جوان ہے جس کی پھرتیاں الیکٹران کی طرح حرکت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے کمال اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے کما لو اپنے بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی میں سے کما لو اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی میں سے کما لو کسی نے نہیں اسے امتحان سمن کے پڑھے جو بھی خرچ کرو سمجھے اس کا نتیجہ کیا ملا یہ آپ نے یہ توانائی یہ جن کے دی ہیں جن کے لے گا اور تیرا کیا ہے وہ تجھے لگ پتا جائے گا تیرا کیا ہے جب اگلے نولاد لا کے رکھائیں گے نا وہ جو کسی نے کہا کہ موت بر حق ہے کفن میں شک ہے موت تو آنی آنی ہے کفن تو جو ملنا نہیں ملنا کوئی پتا نہیں رشیا کی ایک کہانی ہے انہوں نے اسے اپنے سوشلزم کے پتے منظر میں لکھا ہے لال بن پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہانی کا ہے ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ ایک آدمی کی ضرورت کتنی زمین آپ کو پتا نا وہ لوگ ملکیت کے خلاف وہ لکھتا ہے کہ ایک صاحب سے بادشاہ نے کہا زار نے کہا کہ جتنی زمین میں صبح سورج سے نکلنے سے سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کو تم کور کر لو جتنی زمین پر دائرہ مار لو گے اتنی زمین کو میں دے دوں وہ تھا آپ چلنا شروع ہوگا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ابھی انہوں نے موڑ نہیں کاٹا دس بجے تک چلتے رہے کہنے لگے بھی تو کتنا دن باقی بارہ بجے تک چلتے رہے پھر خیال آیا یہاں سے ٹرن کر لو کہنے لگے بہت دن باقی یہاں سے ٹرن کے کتنی زمین آئے کتنے ایکڑ تیسرے تار ان کو خیال آیا کہ اب یہاں سے ٹن کر لینا چاہیے ٹن تو انہوں نے نکال دیا دارا بنانا شروع کر دیا لیکن ادھر وقت آپ کو پتا اثر کے بعد ہوتا پہلے تیز تیز چلنا شروع ہوا پھر دوڑنا شروع ہو شرط یہ تھی کہ اگر دارہ مکمل نہ ہوا تو ایک فٹ زمین بھی نہیں ملے گی نال انڈ واڈ تمہاری ساری صحیح تمہاری ساری کوشش دائر کی دونوں لکیریں ملنی چاہیے تب تمہیں وہ زمین ملے گی اب اس نے دوڑنا شروع کیا دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے, دوڑتے, دوڑتے. آخر میں پہنچا تو گرد. ادھر سورج گروپ ہو رہا تھا ادھر یہ مر گیا پاؤں لکیر کے سرے پر تھر سر لکیر کے سرے پر اس کی ڈیڈ باڈی نے وہ دائرہ مکمل کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا دوڑتے دوڑتے گرا ہے تو پاؤں اس سرے پر نے اس سرے پر چھو ہے دائرہ مکمل ہو گیا پر بندہ بھی مک گیا اس کی زمین کتنی ضرورت تھی اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر اسنی زمین یہ دوڑیں جو ہم لگا رہے ہیں نا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ٹرن کرنے داڑھی سے فید ہو گئی دارا مکمل کر لو واپس پلٹ کے آؤ بو ہل ہے جب یا نہیں المنون پلٹو اے مومنو پلٹو اب بھی وقت لالچ کہتی ہے بال تو ایسے ہی نزلے سے سفید ہو گئے ہیں عمر سے سفید نہیں اس لیے کہ انسان کے ذہن کے اندر جیسے نقشے پہ ہوتا ہے نا لاہور سے پنڈی دو انچ کے فاصلے پر ہوگا نقشے پر اسی طرح انسان کے ذہن میں ایک نقشہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جوانی اور اس کے بڑھاپے کے درمیان ایک سینٹی کا پک پینا وہ جب اس نقشے کو دیکھتا تو کہتا ہے ابھی تو کل تو ڈنگر چلا رہا تھا یا تیرے ساتھ کبھی بیاہ بھی نہیں ہوا ہوتا. دیکھ نیامت بھی اس کی جاتی کوئی نہیں تو مرنے کی سوچنا شروع ہوگی چلتا رہا ابھی یہ کبھی نہیں مانتا کہ بوڑھا ہو گیا جب زیادہ ڈرانے لگ جاتے نا چتے بہت تو کالے کا لیتا ایسی چیزیں میں پردہ ڈال لیا پھر جوان ہو گیا نئے چر مڈو چڈو شروع ہو گئے اور کوئی وقت وہ تھا داڑھی میں سفید بال نظر آتا تھا تو کہتے تھے باض اب ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے یہی کافی ہے اس لیے کہ سفید بالوں والے پر اور ٹوٹی ہوئی قبر والے پر اللہ کو بہتا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹوٹی ہوئی قبر والے اور سفید بالوں والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیات مرے کو مارے شامدار کی اس کی قبر میں سوراخ کر کے کیا حاصل کیا ہو اب میں اس کو ماروں بڈے کو ماروں کس کو مارتا ہے جس کے جوتے کا آگے پھراؤن کی طرح جناب چلا ہوتا ہے چار فٹ جگہ گھیر کے چلتا ہے سماچار کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے فرمایا کہ یہ عذاب قبر میں ہی دے دیا جاتا ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو حضور نے فرمایا قبر اس طرح بھیجتی ہے اس کو اکڑ جی چلتا تھا تو میرے اوپر ادھر کی تو ادھر چلی جاتی ہے ادھر کی جتنی ڈسکاؤنٹ حاصل ہو جاتی ہے بال سفید ہونے سے کسی کو پتا چلے تو خوشیاں منائے ان بالوں کی پتہ کہ میں بھی اس کنسن میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ڈسکاؤنٹ دے گا بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدن اللہ کا ہے تو غلام ہے تجھے حکم یہ دیا گیا کہ اس بدن کو اس کے تقاضوں سمیت یہ تقاضے کوئی آسان نہیں ہے اللہ کو پتا یہ نقص نہ ایسے نہیں مانتا بڑی کشتی مانتا اسی لیے کہا گیا کہ پہلا جہاد یہ ہے انتظاہد نب تک پیٹا دلا لائٹ ویٹ مقابلہ کرتے کرتے ہیوی ویٹ پر جاتے ہیں نا پھر مڈل ویٹ آتا ہے پھر ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ یہ ہے کہ پہلی کشتی تیری اپنے بدن اپنے نفس کے ساتھ ہے